قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من, خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبِط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يُبعثون قال إنك من المنظرين قال فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقُودَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ جہاں تک لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں والدمک کرنا کمفلع اور یقیناً ہم نے تم کو تمکین دی ٹھہرنے کی جگہ دی زمین میں مجالنہ لقمفی ہائش مجالنہ اور بنا دیے لقمفیہ اس میں تمہارے لیے زمین میں معاش یعنی کہ روزی کے ذریعے معیشت کے ذریعے معاشی معیشت سے یعنی تمہاری روزی کے گزران کے ذریعے بنا دیے قری ما تشکرون بہت تھوڑے ہو جو تم شکر ادا کرتے ہو مول قد خالق اور یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا سم مَ پھر تمہاری تصویریں شکلیں بنائیں سمہ قلم کا پھر ہم نے کہا فرشتوں سے اس جدول آدم کے سجدہ کرو آدم کو فسا جادو پسروں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے لم یقم منساج دین کہ جو نہیں تھا سجدہ کرنے والوں میں سے یعنی اس نے سجدہ نہ کیا کالا ہے منع کیا ہے اللہ تس جدہ نہ کرے امر تک یعنی اے تمہیں کس چیز نے منع کیا سیدہ کرنے سے جبکہ میں نے حکم دیا سیدا کرنے کا کالا کہا ابلیس نے انا خیر من اس سے بہتر ہوں کیوں بہتر ہوں خلق تنی نار۔ کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے وا خالقتاہو من طین اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے قال فہبط منها کہ ہا لاترنے کہ فہبط اتر جا نکل جا منها اس سے یعنی اس جنت سے یا اس مقام سے فما يقول لك پس نہیں لائق تیرے تیرے لائق نہیں جائز نہیں انت تکبر فيها تو کہ یہاں پر اس جگہ پہ تکبر کر فخرج منها انك من فخرج من الصاغرین بس نکل جا بے شک تو ہے صاغرین صاغر سے صغیر سے یعنی زریلوں میں سے بے شک تو ہے زریلوں میں سے قال انظرنی نی الوم بآسون کالا کہا ابلیس نے انظر نی اللہ مجھے ڈھیل دے انضر کسی کو انظار کے مانی ڈھیل دینا مہلت دینا کہ مجھے مہلت دے ڈھیل دے کب تک علا یوم بآسون اس دن تک جب ان کو اٹھایا جائے گا قبروں سے یبعثون قبروں سے نکالا جائے گا لن سکل تو کہا کہ دی قال لا دن کہ ضرور بیٹھوں گا میں لہم ان لوگوں کے لیے سیرا تقل مستقیم تری سیدھی راہ پر تری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ثم پھر لا ان, کو آؤں گا من ان کے آگے سے سے ان ان کے پیچھے سے وعن ان کے پیچھے بائیں طرف سے, اور, ان کے طرف سے ولا شاکرین اور میں سے تم اکثر کو جو ہے شکر گزار نہ پاؤ گے قال اخرج منہا مز اومرا کہا تانے کے کہ نکل جا اس سے مضعمن مدھورہ ذلیل و خوار ہوتے ہوئے اور رندا ہوا خستہ حال میں لمن تب آ لمن جو بھی تب آ ان میں سے تیری اتباع کرے گا پیروی کرے گا لم لانا جہنمن کم اجمائین لم لانا تو ضرور میں بھروں گا جہنم جہنم کو من تم سبھی سے اجمائین تم سبھی سے تم سبھی سے, سے آیت نمبر دس سے اٹھارہ تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے فرماتا اللہ تعالیٰ والاقد مک کر ناکم فلد وجا اللہ کمفیح معائش اللہ تعالیٰ لوگوں پر بندوں پر انسانوں پر اپنی نعمتوں کا بیان کرتے ہوئے اور نعمتوں کا احسان جتلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ والا قدمک ناکم فل اور یقیناً ہم نے تم کو تمکین دی زمین پر تمکین کے معنی کسی چیز پر انسان کا مکمل جو ہے قبضہ ہونا تسلط ہونا کنٹرول ہونا اس سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھا سکنا تو یہ ساری چیزیں اس کے اوپر یعنی کہ مستقل طور پر ایک امن و امان سے برقرار ہو کر رہنا یہ ساری تمکین ام کیمایت ہے تو ام کا نہیں کسی چیز کے اوپر انسان کا مکمل جو ہے اس کا اختیار حاصل ہو جانا تو یقین ہم نے تم کو تمکین دی زمین پر اور تمکین سے ہمارا یہاں پر کہ زمین تمہاری لیے مسخر کر دی تم اس پہ رہتے ہو چلتے پھرتے ہو اپنے کام کاج اپنی کھیتی باڑی اپنی جو بھی تمہارے معاملات دنیا کے ہر چیز اس پر کہتے کرتے ہو اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین اس قابل نہ ہوتی کہ تم اس پر ٹھہر سکتے زمین ہلتی اب معمولی سے کہیں زلا آتا ہے زمین ہلتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے سجے بجے شہر جو ہے تباہ ہو جاتے ہیں اور لوگ ہلاک ہوتے ہیں معمولی زمین کے جھٹکے سے تو اگر یہ مسلسل یہ حالت رہتی تو کیا انسان اس پر ٹھہر سکتا کچھ کر سکتا کچھ تعمیر بنا سکتا کر سکتا ہے اس طرح کی چیزیں لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو ٹھہرا دیا اور اس کو جو ہے ٹھہرانے کے لیے اوپر پہاڑ گاڑ دیے جن کو اللہ نے اوتاد کا نام دیا وطد کے معنی کہ جو کو گاڑنے والے تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے بندے پر انسانوں پر کس انداز سے زمین کو ٹھہرا دیا کہ لوگ اس پر چلتے پھرتے ہر چیز کرتے ہیں اپنے کام کاج کا بغیر کسی مشکل کے تو ہم نے تم... تم کو زمین میں تمکین دی ایک تو اس لحاظ سے اور دوسرا زمین کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لحاظ سے کہ زمین میں طرح طرح کی نعمتیں رکھتی زمین کے اوپر بھی جو کھیتیاں اگتی ہیں سارا کچھ اگتا ہے زمین کے اندر بھی جو طرح طرح کی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں معدنیات ہیں تو یہ ساری چیزیں انسان کو دے دی اور یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ زمین کی نعمتیں اصل کیا ہے اس میں زمین کی نعمتوں کا اصل حکم کیا ہے کہ وہ حلال ہے ہاں زمین کے نعمتوں کا جو بھی زمین پہ اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اوپر ہیں یا اندر سے نکلنے والی اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ماتا ہے والاقت مک کر نا گمفر عرد اور یقیناً ہم نے تم کو زمین پر تمکین دی اور اگر یہ حلال نہ ہوتی تو اس کے مطلب کہ زمین پر تمکین کس بات کی پھر تو اللہ تعالی نے ہر چیز زمین پر پیدا کر دی انسان کی ضروریات کے لیے اور ان کو استعمال کرنے کا حق دے دیا اجازت دے دی وجا اللہ فی ہا معاش وجالہ اور بنا دی ہم نے لکم تمہارے لیے اس زمین میں معاش معیشت سے معیشت کے معنی اکانومی تمہاری روزگاری تمہاری گزران گزر بسر کے ذریعے بنا دی۔ طرح طرح کے کبھی جو ہے وہ کھیتوں کھیتیوں کی شکل میں ہے باغات کی شکل میں ہے کبھی مختلف طرح کے کاموں کی شکل میں ہے یعنی کہ مختلف طرح کے جو تمہارے کام کاج ہیں طرح طرح کے تو اس زمین کو تمہاری گزر کا گزران کا تمہاری گزر بسر کا ذریعہ بنا دیا کہ زمین کے اوپر رہنے کے لیے نہیں صرف رہنے کے لیے نہیں بلکہ زمین کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے تمہاری ساری وہ نعمتیں پیدا کر دیں کہ جو تمہاری زندگی چلانے کے لیے کافی ہیں یعنی تم کو باہر سے اور کسی جگہ سے کوئی ضرورت باقی نہیں اسی زمین سے تم کو ہر چیز مل رہی ہے اور یہ صرف کھیتی باڑی کے حد تک نہیں بلکہ آپ دیکھیے اس ٹیکنالوجی کے دور میں یعنی کہ جو بھی کچھ انسان کر رہا ہے وہ اصل اس کا مادہ کہاں سے ہے اصل اس کا اصل مٹیریل کہاں ہے زمین سے ہے چاہے وہ مٹی کے شکل میں ہے پتھر کے شکل میں ہے کسی جو ہے وہ میٹل کوئی لوہا اپنے دھات کسی اور شکل میں ہے اور دوسری طرح کی مادنیات ہیں پیٹرولیم یا جو بھی کچھ ہے تو کہنے کا مقصد جو بھی کچھ انسان یعنی کر رہا ہے چیزیں بنا رہا ہے کر رہا ہے وہ سارا اصل اس کا مٹیریل اس کو کہاں سے مل رہا ہے زمین سے مل رہا ہے لکڑی ہو یا پتھر ہو کچھ بھی ہو تو اس زمین کو تمہاری گزران کا تمہاری زندگی کے گزر بسر کا اور تمہاری زندگی کو چلانے کا ذریعہ بنا دیا کہ اسی زمین سے تم ہر یعنی ہر وہ چیز حاصل کرتے ہو جس کی تم کو ضرورت ہے اور یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کو زمین پر چھوڑ دیتا اور زمین پر اس کے لیے کوئی گزر بسر کا ذریعہ نہ ہوتا ایسی چیز اس کو نہ ملتی کہ جس سے اس کے زندگی کی زندگی گزرتی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل دوسرا بڑا پہلی بات تو زمین کو کس انداز سے اللہ نے ٹھہرا دیا برقرار کر دیا کہ زمین آدمی اس پر رہے اس پہ اپنے سارے معاملات چلائے اور دوسرا اسی زمین کے اندر ہر طرح طرح کے انسان انسان کے لیے اس کی زندگی گزارنے کے لیے وسائل مہیا کر دیے قاری تشکرون لیکن یہ ساری چیزوں کے باوجود بہت تھوڑے تم شکر ادا کرتے ہو تم سمجھتے ہو کہ ہمارے اوپر ہمیں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا سمجھتے ہو کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا حالانکہ تمہیں ہر چیز مہیا کر دی ہے اللہ نے اس زمین کے اندر تمہارے لیے ہر وہ چیز دے دی ہے جس جس کی تم کو ضرورت ہے لیکن تم ہو کہ ان ساری باتوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا نہ احساس کرتے ہو نہ اعتراف کرتے ہو اور نہ ہی اس کا اس کو جانتے ہو نہ اس کا حق ادا کرتے ہو شکر ادا کرتے ہو تو اسی طرح دوسرے آدمی کیا فرمایا وَإن تعد ان تاسوہ فار کہ اگر تم اللہ کے نیمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ان ال انسان اللہ فار لیکن انسان ہے کہ پھر بھی ان گنت بے شمار اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود کہ جس کا کوئی اعداد و شمار اس کے پاس نہیں کوئی حساب و کتاب نہیں اس کے باوجود اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ نا شکرہ ہے اور ظلم کرتا ہے پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں ملا تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کا احسان جتلایا کہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر نعمتیں ہیں ان چی ان چیزوں کو جانو ان کی قدر دانی کرو اور ان نعمتوں کا حق ادا کرو اور حق کیا ہے تو کا نیمتوں کا شکر کیا ہے زبان سے زبان سے اس کا اقرار کرنا دل سے اس کا اعتراف کرنا اور عمل سے جو ہے اس نعمت کا حق ادا کرنا زبان سے اقرار ہو کہ واقع اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ کی بہت نعمتیں ہیں دل سے اس کا اعتراف ہو دل سے اس کا اعتراف ہو واقعی ہی دل میں ہو کہ واقع اللہ نے مجھ پر بہت کچھ کیا ہے مجھے بہت کچھ دیا ہے اور عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا حق ادا کرنا اللہ کی ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ اس کو استعمال کر کے اللہ کی عبادت کی جائے تو یہ ہے نمت کا حق اس کے بعد ماب اللہ قطخناک مسمور ناک مسمق اللہ دیکھیے ترتیب کیا ہے اللہ نے پہلے زمین کو بسا دیا زمین بنا دی زمین کے اندر انسان کی ہر طرح کی جو ضروریات ہو سکتی ہیں ساری اس میں رکھنی پیدا کر دی اب اس کے بعد انسان کو بنایا اس کے بعد انسان کو بنایا تاکہ پہلے سے گھر تیار ہو پہلے گھر تیار کر دیا اس گھر کے اندر انسان کی ساری ضروریات مہیا کر دیں اس کے بعد انسان کو بنایا <تصفح> تو ہم قد خلق انسان والا قد خلق ناک ہوں اور یقین ہم نے تم کو پیدا کیا سما صور ناک پیدا کرنے کے بعد تمہاری شکلیں بنائی سما قلع عل ملاسدل آدم پھر ہم نے حکم دیا فشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو اس سے مراد یہاں پر کون ہے تو ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری شکلیں بنائی اس سے کیا ہر انسان مراد ہے یا آدم مراد ہے سے مراد آدم علیہ السلام ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے پیدا کیا پیدا کرنے سے مراد یعنی ان کا ڈھانچہ بنایا کہ جس طرح یعنی کہ قرآن کریم کی آیات بھی ہیں اور احادیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم کی مٹی کو گوندا وہ ایک وقت تک پڑی رہی حتیٰ کہ جس طرح کیچڑ ہوتا ہے کالا یعنی جب مٹی زیادہ دیر پڑی رہتی ہوتی ہے کیا, کیا ہوتا ہے اس کی رنگت چینج, چینج ہو جاتی ہے بدل جاتی ہے اور کالی یعنی کہ صحیح میل ہو جاتی ہے کال, کالی ہو جاتی ہے تو جب اس طرح کیا بن گیا جس سے جس میں اس میں چکنا پنا جاتا ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کا ڈھانچہ بنایا ڈھانچہ بنانے کے بعد پھر اس نے اس میں اللہ نے روح ڈالی اور پھر اس روح ڈالنے کے ساتھ انسان زندہ آدم جو ہے وہ یعنی کہ انسان بن گئے تو اس کے اللہ تعالیٰ ذکر ماتے والد خالہ اور یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا اور یہ بھی انسان کے اوپر ایک دوسرا اللہ تعالیٰ کا انعام دوسرا اللہ تعالیٰ کا احسان جو اللہ تعالیٰ بیان فما رہا ہے اور یہ وہ احسان کہ جو اللہ نے صرف انسان کے ساتھ کیا ہے کسی اور کے ساتھ نہیں کیا اللہ نے کسی مخلوق کو اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا کسی مخلوق, مخلوق کو بھی نہ فرشتوں کو نہ جنوں کو نہ کسی جانور کو ان سبھی کو اللہ نے کن کے لفظ سے کیپ بنا دیا کون ہو جا وہ ہوگی لیکن صرف ایک انسان ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اگر آدمی کسی چیز کو اس انداز سے اپنے ہاتھ سے بناتا ہے تو کس بات دلیل کس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ہاں اس چیز کی اہمیت کا یعنی آج مشینی دور کے اندر بھی بعض لوگ کوئی یعنی کہ کوئی چیزیں بناتے ہیں فرض کرو کوئی بھی یعنی کہ سینری بناتا ہے کوئی آدمی ویسے وہ کمپیوٹر سے نیٹ سے نکال سکتا ہے لیکن نہیں اپنے ہاتھ سے کوٹیٹیکٹ جو ہے اپنے ہاتھ سے کوئی سینری بناتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے اس کا اس چیز پر اہتمام ہونا اب اللہ تعالیٰ بھی چاہتا تو جس طرح باقی مخلوقات کو اس نے لفظ کن سے پیدا کیا تھا آدم کو بھی اس طرح لفظ کن سے بنا دیتا اور اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا اس قدر اہتمام کرنا کہ پہلے مٹی گوند کر رکھی اس مٹی کو پہلے پھر اس کے ڈھانچہ بنایا ڈھانچہ بنانے کے بعد اس کے اندر روح ڈالی یہ سارے مراحل سمجھے تو کہ اس بات کا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا قدر قیمت ہے اور حقیقت بھی یہی ہے اللہ مطلب والا قد کر رمنا بنی آدم اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو انسان کو عزت تکریم دی ہے تو تخلیق کے اعتبار سے بھی شروع سے لے کر ہی انسان کو جو رتبے اور مقامات دیے ہیں انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو اہتمام ہے کسی بھی اور مخلوق کے ساتھ ایسا نہیں ہے وہ کس لیے ہے کیونکہ اللہ نے اس انسان کو پیدا ہی کسی خاص مقصد کے لیے کیا ہے باقی مخلوقات اس کا یہ مقصد نہیں ہے ہاں اگرچہ جنوں کا مقصد بھی عبادت ہے لیکن اللہ نے جو انسانوں کو ذمہ داری دی ہے عبادت کے حوالے سے اللہ کے زمین پر اللہ کے دین کو غلبے کے حوالے سے دین کی تبلیغ دعوت کے حوالے سے وہ جنوں کے پاس نہیں ہے جنوں کی ٹھیک ہے مکلف ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے کے مکلف ہیں لیکن اللہ کے زمین پر اللہ کے دین کے غلبے کے مکلف نہیں ہیں اس لیے اللہ نے ان کے اندر رسول اور نبی نہیں بھیجے اس لیے جنوں کے اندر رسول نبی نہیں ہیں جن جو ہیں وہ انسانوں کے رسولوں کے کتابیں ہیں انہی کے اندر ہیں تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا ہی کسی خاص مقصد کے لیے کیا ہے اس کے خاص ٹارگٹ ہیں اس لیے اس قدر اہتمام ہے تو میں بالکت خالق ناک ہم تم کو پیدا کیا ثم مسو پھر تمہاری شکلیں بنائی یعنی ڈانچہ بنا کے شکل بنانا اور شکل بھی اللہ تعالی نے جس طرح چاہ بنائی چاہیے بنائی اس میں بھی اللہ تعالی کا اہتمام اللہ, اللہ کی خاص توجہ اللہ کی خاص عنایت انسان کے اوپر کہ اور وہ شکل دی کہ جس کا صورت تین میں اللہ نے کیا فرمایا و لقت خلق فی احسانی تقویم کہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا سب سے بہترین شکل و صورت میں سب سے بہترین بہترین ڈھانچے میں بہترین سانچے میں کہ وہ شکل و صورت شکل و صورت بھی اور ترتیب بھی ترکیب بھی انسان کی وہ رکھی کہ جو کسی اور مخلوق کی نہیں رکھی تمہاری شکلیں بنائی سما پھر انسان کے برتری مقام ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ کا جو اہتمام تھا, تھا وہ اور انسان کے اوپر جو توجہ دی اللہ نے مزید اس انسان کی برتری اس کی فضیلت کو دوسری مخلوقات کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا سمک اللہ ایکس جدور آدم اس وقت کی جو سب سے افضل مخلوق ہو سکتی تھی وہ کون ہے فشتے اللہ نے اس مخلوق کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تاکہ آدم کی برتری مقام کا پتہ چل جائے کہ آدم جو پیدا کیا گیا ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے کون ہے اس کا کیا مقام ہے اس کی کیا حیثیت ہے کہ اس وقت کی جو افضل ترین مخلوق فرشتوں فرشتے ہو سکتے تھے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے آدم کو تو اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی ان کے دوسرے الفاظ میں یہ کہ آدم ان فرشتوں سے بہتر ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو ان کے اپنے اعلیٰ چیز ہوتی اس کے لیے اس طرح کی چیز کی جاتی ہے اس کے سامنے جھکا جاتا ہے نہ یہ کہ جو کم تر ہے اس کے سامنے جھکا جائے تو اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کے سامنے آدم کی برتری فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے حکم دیا فشتوں کو کہ اس کو سجدہ کرو اب یہ سجدہ کیا تھا سجدہ عبادت ہے کیا عبادت تو صرف اللہ کی ہے کیا سجدہ تعظیمی ہے اس میں علماء کے اندر اختلافات ہیں کسی نے کچھ کہا ہے کسی نے کچھ کہا ہے بطق کچھ بھی تھا یہ اللہ کا حکم تھا اگر اس کو سجدہ عبادت بھی کہا جائے تو تب بھی کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ تعالیٰ بندے کو جس چیز کا حکم دے اپنی مخلوق کو جس چیز کا حکم دے مخلوق کا فرض ہے اللہ کے اس حکم کو ماننا اس کو پورا کرنا اور جب مخلوق اللہ کے حکم کے ساتھ وہ چیز کرتی ہے تو حقیقت میں اللہ ہی کی عبادت ہے وہ اللہ ہی کی عبادت ہے اگر اس کو سجدہ عبادت بھی مان لیا جائے کہ فرشتوں نے جو آدم کو سجدہ کیا تھا وہ سجدہ عبادت تھا تو عبادت کس کی تھی اللہ کی تھی آدم کی نہیں تھی عبادت اللہ کی تھی کیونکہ حکم اس کا ہو رہا ہے آدم کی عبادت نہیں ہے تو دوسرے علماء نے کہا کہ سیدا تعدیمی تھا کہ تعدیم کرنے کے لیے اس کے تعیم کے آدم کی برتری فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے تھا کچھ بھی تھا فلمات فیصتوں نے سجدہ کیا فسا جادو پس سجدہ کیا انہوں نے اللہ ابلی سوائے ابلیس کے جو نہیں تھا سجدہ کرنے والوں میں سے ابلیس کا معنی کیا ہے ابلیس کا معنی کہتے تو ہی ہیں سنتے ہی ہیں لیکن اس کا مانا کبھی پڑا کیا ہے ابلیس کا لفظی معنی ہے ابلاب لیسو کسی چیز کا کسی, کسی کا مایوس ہو جا رہا ہم نے سورت میں پڑھا ہے پہلے فیداسون عائد میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب قوم پر اللہ کے عذاب آتے ہیں تو جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر وہ ہر چیز سے مایوس ہو کر ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں مبلی سول تو, اب... تو ابلیس کا لفظ جو ہے وہ اس سے ہے کہ مایوس اللہ کی رحمت سے مایوس اسی لیے مایوسی اللہ کی رحمت سے کیا ہے کفر ہے اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے اور می اخر رحمت اللہ القوم الاََ قوم یا قوم الکافر جو مختلف طرح کی آیات آتی ہیں تو فرماتا تو فناتے اللہ تعالیٰ اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے کہ ابلیس نے سجدہ کریں کیا ابلیس کون ہے اور ابلیس ہے کون شیطان جس کو کہتے ہیں تو تو یہ جنوں میں سے تھا فرشتوں میں سے تھا لیکن یہاں پر تو اللہ تعالی کہ ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب ہی نے کیا سجدہ سوائے ابلیس کے آئ کا ظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی فرشتوں میں سے تھا یہ بھی فرشتوں میں سے تھا کیونکہ فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے جنہوں کو تو حکم نہیں دیا جا رہا حکم فرشتوں کو دیا جا رہا ہے تو اگر فرشتوں میں سے نہیں تھا تو اس کو حکم تھا ہی نہیں یعنی فرض کرو اگر یہاں پر یعنی کہ کوئی سبھی لوگ بیٹھے ہیں ایک شخص وہ ہے کہ جو ان میں سے نہیں ہو یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کو اردو سمجھ نہیں آتی وہ عربی بیٹھا ہوا ہے عربی بیٹھا ہوا ہے جس کو اردو سمجھ نہیں آتی اب میں اگر کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ کام کرو تو کیا وہ عربی اس میرے بات کا مخاطب ہے کہ نہیں مخاطب کیونکہ اس کو میری بات کی سمجھ نہیں آتی وہ میری بات کا مخاطب ہی نہیں ہے میرا خطاب کن کو ہے جن کو میری بات سمجھ آ رہی ہے یعنی ایک مثال دے رہا ہوں اسی طرح اگر ابلیز جو ہے میں سے نہیں تھا تو پھر اس کو حکم ہی نہیں تھا سجدہ کرنے کا تو پھر اعتراض کس چیز کا پھر یہ کیوں کہا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا تو اسی اسی آیا کی بعض علماء نے بعض اور یہ بہت بڑا اختلاف علماء کا مسئلہ کوئی ایسے معمولی سا نہیں ہے علماء کا بہت بڑا اختلاف ہے کیا ابلیس جو ہے جنوں میں سے تھا یا فرشتوں میں سے تھا تو انہی آیات کی بنیاد پر یعنی بقرہ میں پہلے بم چکے ہیں اسی طرح کے الفاظ اور یہاں پر بھی آراف میں اور بھی دوسری جگہوں پر بھی آتا ہے تو ان یہاں پر حکم دیا یا فشتوں کو دیا جا رہا ہے لیکن ابریس کو کہا کہ اسے اس سیدان نے اس کا مطلب کہ ابریس بھی فشتوں میں سے تھا تو یہ اس طرح کی آیات اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ابریس جو ہے فشتوں میں سے تھا لیکن سورج کی آیت میں اللہ نے واضح کیا ہے کہ وَقَارَ من الجن ابریس کے بارے میں دو ٹوک طور پر اللہ نے بیان فمایا کہ تھا وہ جنوں میں سے تھا وہ جنوں میں سے اگر وہ نہ ہوتی آیت تو پھر واقع ہی یہ شبہ بہت قوی تھا اور یہی ہم کہتے کہ صحیح تھا کہ فرشتوں میں سے تھا لیکن وہ آیت دو ٹوک اللہ تعالیٰ کا فرمان اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ وہ جنوں میں سے ہے فرشتوں میں سے نہیں ہے تو پھر اس کو فرشتوں کی خطاب میں کیسے شامل ہوا جب اللہ نے حکم فرشتوں کو دیا ہے تو فرشتوں کے حکم کے اندر وہ کیسے آ گیا اس کے بارے میں جس طرح کا کہا جاتا ہے کہ فرشت... وہ اس کا شمار فرشتوں میں ہوتا تھا اپنی عبادت ان چیزوں کے ساتھ وہ کے ساتھ اس کا رہنا سہنا اور یہ چیز تھی تو جب اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے کا تو وہ بھی وہیں پر تھا فرشتوں کے ساتھ تھا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں شامل تھا اس کو بھی خطاب تھا اس لیے لرما کہ سوائے ابلیس کے لم یکم من دین کے جو نہیں تھا سجدہ کرنے والوں میں سے اس نے سجدہ نہ کیا سجدہ کیوں نہ کیا آگے اس کا سوال اللہ تعالیٰ کرتا اس سے کہ اتو سجدہ کیوں نہیں کیا اللہ تسا <عَمَرْتُكُ> اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ اے ابلیس کس چیز نے تجھ کو منع کیا سجدہ کرنے سے جبکہ جب میں تجھے حکم دیا ہے تو کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے کہ جب میں تجھے حکم دیا ہے سجدہ کرنے کا تو پھر نے سجدہ کیوں نہیں کیا اللہ پوچھتا اس سے تو ابلیس نے کیا کہا کالا خیر من ہو آنا میں ہوں خیر بہتر من اس سے یعنی اس آدم سے میں بہتر ہوں اچھا بہتری کی وجہ کیا ہے آگے وجہ اس نے بیان کی خلق تیمنارین کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے وہ خلق تا ہو اور اس کو آدم کو پیدا کیا ہے مٹی سے تو ابلیس کے اپنے وہم کے مطابق آگ جو ہے وہ مٹی سے زیادہ بہتر ہے آگ مٹی سے زیادہ بہتر ہے اس کا مانا کہ پھر میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ میری جو جس مادے سے جس چیز سے میری تخلیق ہوئی ہے جس چیز سے میں پیدا ہوا ہوں وہ آدم سے بہتر ہے مٹی ہے مٹی سے آگ بہتر ہے تو یہ صرف اس کا شیطانی وہم تھا شیطان کا شیطانی وہم تھا اس کا ایک غلط خیال تھا اس کی خام خیالی جس کو کہتے ہیں وہ تھی اس کی خام خیالی تھی اور یہ اس نے جو عذر پیش کیا سجدہ نہ کرنے کا عربی میں کہتے ہیں اکبنب کہ جو جرم تو کیا جو کیا اس جرم کے کرنے پر جو ادر پیش کیا وہ جرم سے بھی بدتر ہے جرم کیا تھا سجدہ نہ کرنا اس پر ادھر کیا پیش کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں میں اس سے بہتر ہوں تو اللہ کو بتا رہا کہ میں اس سے بہتر ہوں رب العالمین کو بتا رہا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور یہ ہے حقیقت میں کہ جب کوئی بھی چاہے شیطان کی بات ہو یا حتیٰ کہ انسان بھی جب اللہ کے منج کو چھوڑتا ہے اور اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو اس کے لائق ہی نہیں ہوتی اس کو زیب نہیں دیتی کہ جہانوں کے رب کو تو بتا رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں تو, تو شیطان کا اسی سور بکرا میں اللہ نے کیا فمایا اللہ ابلیس ابا وسطر کہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا اس نے کیا کیا ابا انکار کیا انکار کیوں کیا تکبر کرتے ہوئے Okay, انکار کرنے کی وجوہات ہوتی ہیں میں ایک چیز کا انکار کرتا ہوں کیونکہ میں okay, سمجھتا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے اس لیے اس کا انکار کر رہا ہوں یا ایک چیز کا انکار کرتا ہوں مجھے اس کا علم نہیں ہے بھی میں اس چیز کو جانتا ہی نہیں ہوں لیکن بعض اوقات انکار ہوتا ہے جانتے ہوئے پتا ہے کہ چیز ایسے ہے حقیقت کو جانتا ہوں اعتراف ہر چیز کا لیکن تکبر کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جانتا ہوں کہ کیا ہے لیکن میں نہیں مانتا اس کو یہ تکبر اصل اس لئے ابلیس کا جو جرم تھا وہ تکبر تھا اسی لیے اس نے اپنے تکبر کو یہاں پر واضح کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں میں اس سے بڑا ہوں میں اس سے بہتر ہوں تو میں کیسے جو ہے اپنے سے کمتر مخلوق کو سجدہ کروں تو یہ اس کا جو ہے اور اس کو کہتے علماء بعض علماء نے کہا کہ سب سے پہلے جس نے قیاس رائی کی ہے سب سے پہلے جس نے قیاس رائی کی وہ کون ہے شیطان ہے ابلیس ہے اس نے کیا سرائیاں کی کیا دیکھا کہ میں آگ سے ہوں یہ مٹی سے ہے اور آگ مٹی سے بہتر ہے یہ ہے وہ ہے اس طرح کی کیا سرائیاں کر کے وہ گمراہ ہوا اس لیے تو کیا اس کا مانا کہ کی پھر کیاس جو ہے وہ حرام ہے ناجائز ہے دین کے اندر یا کسی مسئلے پر کیا سرائی کرنا کیا غلط ہے ہاں باد اللہ کا یہ کہنا ہے ابن حضرت رحمت اللہ آپ جانتے ہوں گے یہ سب سنا ہوگا کہ ایک اپنے جس طرح کے باقی مذاہب ہیں ابو حنیفہ مذہب اپنے مسالک ہے اسی طرح ایک مسلک ہے ظاہری ظاہری مسلک ہے ان ظاہری اس ظاہری مسلک کا منحج کیا ہے کہ جو قرآن حدیث کے ظاہری الفاظ ان کے ساتھ چلنا ہے سمجھے نا چاہے معنی وہی ہو یا اور کچھ ہو لیکن جو ظاہری لفظ نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ چلنا ہے تو ان کے جو اصل اس کے یعنی کہ سب سے بڑے یعنی کہ معروف اس کے جو امام ہیں وہ ابن ہضم کے نام سے ہیں ابن ہزم ظاہری تو باقی تو سبھی علماء کا فقہ کا قیاس پر اعتراف ہے کہتے ہیں کہ جو دلیلیں ہیں دین کے لیے کیا کیا ہیں قرآن ہے حدیث ہے اور اجماع امت ہے اور چوتھی کیا ہے قیاس ہے چوتھا قیاس ہے کہ اگر آپ کو فرض کرو کوئی ایسا مسئلہ درپیش آیا کہ جس کا قرآن میں حدیث میں ذکر نہیں آیا امت کے اجماع بھی اس پر نہیں ہے پھر آپ کیا کریں گے آپ قیاس کریں گے دیکھیں گے اس مسئلے کو کسی سابقہ مسئلے پر قرآن و حدیث میں جو مسئلہ ذکر ہو چکا ہے اس مسئلے کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے اس کے ساتھ اس کو قیاس کریں گے کہ جو اس کا حکم ہوگا پھر اس کا یہی حکم ہونا چاہیے سمجھے نا اس کو کہتے قیاس تو باقی تو سبھی فقاہ علماء کا اتفاق ہے کہ قیاس بھی دلیل ہے باقاعدہ لیکن ابن حضم رحمتہ اللہ علیہ کہا کہ نہیں کیاس دلیل نہیں کیونکہ کیا شیطان کا کام ہے یہ شیطان کا مذہب ہے شیطان نے کیا سرائی کی تھی اور کیا سرائی کر کے کیا ہوا گمراہ ہوا. اس لیے جو ہے دین کے اندر کیا سرایاں نہیں ہے لیکن حقیقت میں صحیح نہیں ہے حتیٰ کے نبی کے علیہ اسلام کے زمانے میں بھی صحابہ اکرام نے کیا سرائیاں کی آپ کے ہوتے ہوئے بھی جب کہ وہی نادل ہو رہی تھی تو صحابہ نے اگر کسی چیز کو دیکھا کہ اس میں کوئی قرآن یا حدیث کا حکم واضح طور پر نہیں ملا ان کو تو انہوں نے وہاں پر بھی کیا سرائی کی اسی میں آیت امبار کا واقعہ ہے جب انہوں نے سفر میں تھے ان کو احتلام ہو گیا اب انہوں نے تیمم کا پڑ, پڑ, پڑ پڑا ہوا تھا سنا ہوا تھے کہ اگر پانی میں میرے تو تیمم کر لیتے ہیں مٹی سے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ مٹی سے تیمم کرنا کیسے ہے تو انہوں نے پھر کیا, کیا کہ جس طرح پانی سے پورے جسم کو تر کیا جاتا ہے انہوں نے مٹی سے پورا جسم لت کیا یہ کیا ہے پیاس ہے. تو نبی وسلم نے کہنے کا مقصد تو صحابۂ کرام نے اللہ کے زندگی میں اس طرح کی, کی, کو کی اور ان کو اس چیز سے نہیں روکا گیا اس لیے لیکن شرط قیاس کی کیا ہے قیاس کی شرط یہ ہے کہ جہاں پر دلیل نہ ہو جہاں پر دلیل نہ ہو دلیل کے ہوتے ہوئے قیاس افائی کرنا اس کو علما کہتے ہیں قیاس الفاص ال اعتبار کہ وہ قیاس جس کا کوئی اعتبار نہیں جو فاسد ہے غلط ہے کہ دلیل جب ہے تو پھر قیاس کس چیز کا سمجھے نا تو شیطان نے جو قیاس کیا تھا یہاں پر وہ کیا تھا یہ فاسد ال اعتبار جو دلیل کے ہوتے ہوئے اللہ نے جب حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو تو پھر کیا سراجیں کرنے کی اجازت نہیں تھی سمجھے نا اس لیے کیا شیطان کی یہ قیاس سراہی اس لحاظ سے غلط تھی ورنہ قیاس جو ہے وہ جس جسے بتایا ہے کہ ضرورت ہے انسان کی اور بہت سے مسائل میں انسان ان کے یہ چیز پیش آتی ہے کہ قیاس سراہی کی ضرورت پی پی پیش آتی ہے لیکن شیطان کی کیا سراہی جو تھی وہ دلیل کے ہوتے ہوئے اس لیے جو دلیل ہوتے ہو دلیل کے ہوتے ہوئے قیاس سراجیں کرتا ہے وہ ہے جو شیطانی مسلک پر ہے کہ دلیل کو چھوڑ کر دلیل سے مراد یعنی قرآن کی آیت یا حدیث کو چھوڑ کر پھر اپنے خیال چلائے ہاں یہ چیز غلط ہے تو اس نے کیا کیا سلائی کی کہا آلہ عنا خیر مین اس سے بہتر ہوں خلق نار و خلق من تین بہتر کیوں ہوں کہ تو نے مجھے اپنے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا اب اس کے نزدیک جو ہے وہ آگ جو ہے مٹی سے بہتر کیوں تھی کیونکہ آگ جو ہے اٹھتی ہے بھڑکتی ہے اس کا اوپر کو جانا ہوتا ہے جب کہ مٹی نیچے یہ اس کا اپنا خیال تھا حالانکہ یہ بھی اس کا پہلی بات تو اس کا یہ قیاس دلیل کے مقابلے میں تھا اور دوسری بات اس کا قیاس ویسے غلط تھا اس کا یہ کہنا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے یہ اس کا قیاس بھی غلط تھا یہ اس کا خ... یہ بھی اس کا خیال غلط تھا کس لیے کہ آگ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شولا ہے بھڑکنا پن ہے یعنی اور چیز جو بھڑکنے والی کیا ہوتی ہے اس کو ثبات نہیں ہوتا وہ شعلہ ایک وقت کے ایک لمحے کے لیے اٹھتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے ایسے ہے نا تو اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ بس ایک وقتی ہوتا ہے جس کو ہم جذباتی کہتے ہیں یہ ایک جذباتی قسم کی چیز ہے کہ جو مستقل چلنے والی نہیں ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ اپنے کیا اس کا نام بھڑکنے کا انداز ہے اور شعلے کا انداز ہے اور اس طرح کی جبکہ وہ تیش کا انداز ہے تیش یعنی غصہ یعنی یہ چیز جب کہ مٹی جو اس کے بدے مقابل کیا ہے ٹھنڈی برقرار ٹھنڈی برقرار پرسکون ایک تو اس لحاظ سے دوسرا کیا ہے کہ اس میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ چیزوں کی پیداوار کا ذریعہ ہے مٹی چیزوں کی پیداوار کا ذریعہ ہے جب کہ آگ چیزوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے سمجھے اصل تو دیکھا جائے تو آگ جو ہے مٹی سے کہیں طرح کہیں بدتر ہے مٹی کہیں بہتر ہے لیکن صرف شیطان کی اپنی خام خیالی پہلی تو دلیل کے ساتھ اس نے قیاس کیا دلیل کو ہوتے اور دوسرا اس نے قیاس بھی جو کہ بات بھی غلط اس نے غلط کر دی کہ جو ہے یعنی کہ اس میں جو ہے میں بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے ہوں اور آگ کے اندر چونکہ اوپر اٹھنا ہے یہ وہ لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اوپر تو اٹھتی ہے لیکن وہ کب تک اٹھتی ہے ایک لمحے کے اٹھ کے اس کے ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر تیش ہے اس کے اندر جلد بازی ہے جب کہ مٹی اس کے اندر سکون ہے برقرار ہے اس کے اندر ٹھنڈا پن ہے یہ کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ کسی کا جو ہے تحمل مزاجی ہونا وہ چیز ہے اور پھر چیزوں کی پیداوار کا ذریعہ ہے تو اس لیے مٹی کوئی شک نہیں کی بہتر ہے تو شیطان نے کہا کہ انا خیر ہوں میں بہتر ہوں نے من نار یا خلقتہ ہوں تین کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا اس ایسے ہمیں دو مخلوق کی پتہ چل گیا کہ دو مخلوق کہاں کہاں سے پیدا ہوئی انسان سے مٹی سے اور جن سے ہیں آگ سے اور فشتے فشتے نور سے ہیں اچھا یہاں پر بھی شیطان کا کہنا خلق من منار اس بات کی بعد ایک کھلی دلیل ہے کہ یہ ابریس فرشتوں میں سے نہیں تھا کیونکہ نبی اکمل کے صحیح مسلم کے حدیث میں کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ارش کے نور سے پیدا کیا ایک روایت میں صرف نور کا ذکر ہے اور دوسری روایت میں ذکر ہے عرش کے نور سے پیدا کیا تو اللہ نے اللہ نے فشتوں کو نور سے پیدا کیا اور پھر شہدان کہتا ہے کہ مجھے تو نے مٹی آگ سے پیدا کیا تو یہ بھی آیت اس بات کی بات دلیل ہے کہ ابلیس جو ہے وہ فشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ وہ جنوں میں سے ہے تو اللہ تعالی نے جب اس نے یہ حجت پیش کی تو اللہ نے کیا فرمایات من ہے فرمایا کا انت کا برفی ہے اچھا یہ اصلی جو مادہ ہے انسان کا اور شیطان کا اس کا اثر کیا ہوا اس اصلی مادے کا اثر کیا تھا شیطان کا مادہ کیا ہے آگ انسان کا مادہ کیا ہے مٹی اس ماد کا اثر کیا تھا شیطان کے اس آگ کا تیش جلد بازی اب بجائے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگتا توبہ کرتا اور اس کی معافی ہو جاتی اور نہ خود گمراہ ہوتا نہ اوروں کو گمراہ کرتا اور معاملہ ختم ہو جاتا لیکن اس آگ کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کا نتیجہ تیش جلد بازی کہ جس کے نتیجے میں پھر اس نے اور اکڑتا چلا گیا اس کے مقابلے میں مٹی کا مادہ جو تھا جو آدم کا تھا اس کا نتیجہ کیا تھا آ, آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ جب غلطی ہوگی جنت سے وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ نے روکا تھا تو بجائے اکڑنے کے تیش میں آنے کے جلد بازی کرنے کے اور معاملہ بگاڑنے کے نہیں رجوع کیا توبہ کی اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے توبہ کر دی اور معاملہ سمر گیا یہ ہے ان دونوں چیزوں کے مادے کا اثر تو شیطانی مادے کا اثر کیا تھا کہ اس نے بجائے معافی مانگنے کے توبہ کرنے کے اور جو ہے بگڑتا چلا گیا اللہ نے کیا فرمایا کال فہبت منہا کہ اگر تو نہیں مانتا پہلے سجدہ نہیں کیا سجدہ نے کرنے کے اوپر اوپر سے ہوجتے کام کر رہا ہے بے پیش کر رہا ہے تو ٹھیک ہے پھر فہبت منہا اتر جا یہاں سے اس سے اتر جا کس سے اتر جا یا تو اسے مراد جنت ہے کیونکہ شیطان اس وقت جنت میں تھا یا پھر کیا ہے اس مقام سے جو اللہ نے شیطان کو مقام دے رکھا تھا اس وقت فشتوں کے ساتھ اس کو شمار کیا ہوا تھا اللہ نے دتکار ڈالتے ہوئے, ہوئے اس کو اس مقام سے گرا دیا فابت منہ فما کون لڑک ان ففی ہا فما کون لڑکا تیرے لائق نہیں تو یہ جائز نہیں کہ انتکبرفی ہے کہ تو یہاں پر اس جگہ پہ تکبر کرے اکڑے فخرج ان من سوغرین فخرج نکل جا ان کا مین سواغرین بے شک تو ہے زلیلوں میں سے ہاں یہ ہے تکبر کا نتیجہ یہ ہے اکڑنے کا نتیجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کا نتیجہ کہ جہاں پر بعض اوقات سمجھتا ہے مخالفت کرنے والا کہ میں اونچا ہو رہا ہوں سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں تو جتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو زلیل کرتا ہے فخرج نکل جائیں یہاں سے ان من صاف تو بڑا نہیں تو ہے چھوٹوں میں سے زلیلوں میں سے اس لیے اللہ کے نبی وسلم نے کہ وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں وہ اپنے تکبر سے باز آ جائیں اپنے تکبر سے بعض آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو گٹروں کے کی کیڑوں مکوڑوں سے بتر بنا دے گا اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ زمین پر تکبر کرنے والے قیامت کے دن جو ہیں وہ چیوٹیوں کی ماند ہوں گے اور لوگوں کے پون کے نیچے روندے جا رہے ہوں گے اور دیکھنے والے دیکھیں گے کہ یہ لوگ تھے یہ تھے جو تکبر کرتے تھے چونٹیوں کی طرح لوگوں کے پون کے نیچے روندے جا رہے ہوں گے تو اس لیے آدمی جس قدر جو ہے اونچا ہونے کی کوشش کرتا ہے اور دین اللہ کے خلاف اللہ کے دین کے خلاف اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو نیچے گرا کے ذریعہ خوار کرتا ہے کال ان میں بخون اب شیطان کا اصلی مادہ جو ہے کیا کام کر رہا ہے پہلے سعیدہ کیا اللہ کے حکم کے مخالفت اوپر سے غلط حجتیں پیش کر دیں کہ میں ایسے بہتر ہوں یہ ہوں غلط کیا سرائیاں آگے مزید اب بدماشی پر اترتا چلا جا رہا ہے کیا کہتا ہے کالا انظرنی کہ مجھے ڈھیل دے مجھے مہلت دے علاوم اس دن تک جب ان کو اٹھایا جائے گا جب ان لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اس دن تک مجھے ڈھیل دے مہلت دے مہلت کس چیز کی کہ میں پھر اس انسان کے ساتھ جو کچھ کر سکوں کروں اور اس مہلت کے اندر ہی اللہ نے پھر اس کو بڑا کچھ دیا جس کا صورت جس کا صورت منی صاحب اللہ نے ذکر کیا کہ وسط منی سطاۃ واجل بال خیلک و رجلک و شارک وغیرہ کہ اللہ نے شیطان کو محلت کیا دی ہاں کس کو اپنی آواز سے گمراہ کر اور شیطان کی آواز, کی آواز کیا ہے میوزک گانا میوزک گانا شیطان کی آواز کہ اس انسانوں کو ان لوگوں کو اپنی آواز سے بہکا اس کو ان, ان سے گمراہ کر اور کیا ہے <تصفيق> وشارکم فر اموالی ولا ان کے مالوں اور اولادوں میں شرکت کر مالوں میں شرکت کرنے کا معنی کہ حرام خوری پن کو آمادہ کر حرام کے ان کے رستے کھول ان کو حرام کے رستے سکھا اولادوں میں شامل ہونے کا معنی کہ اولادوں کو جو ہے زنا بدکاری کے ذریعے پیدا ہونا اور پیدا ہونے کے بعد پھر ان کو جو ہے غلط رستوں پر چلانا بتو بتو درگاہوں کی خاطر ان کا وقف ہونا وہاں پر ان کی بھیڑ چڑھنا یہ سارا کیا ہے یہ شیطان کے کام تو طرح طرح کے اللہ نے اس کو جو موقع مہیا کیے تو کہ شیطان نے ڈھیل مانگی امدیر مجھے ڈھیل دی الم یو باسون اس دن تک جب ان کو اٹھایا جائے گا قال ان کمر المورین اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک تجھے ڈھیل دی جاتی ہے تو ڈھیل دی جانے والے میں سے یعنی تجھے ڈھیل دی جاتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز طے کی ہوئی تھی کہ یہ چیز ہوگی اور شیطان انکار کرے گا آدم کو سجدہ کرنے سے اور اس کے نتیجے میں یہ کچھ ہوگا تو اس کو کہا کہ تجھے ڈھیل دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے واقعی شیطان کو ڈھیل دی ہے تو ڈھیل کیسے دی ہے آگے مجھ کے پڑھ پڑ رہے ہیں مستقیم اب کیا کہتا ہے شیطان دیکھیے شیطان کے کیے ہوئے وعدے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہ جو تونے مجھے بہکایا ہے اگر مجھے بہکا ہی دیا ہے یا مجھے اپنے دربار سے دتکار دیا ہے لانت ڈال دی ہے تو پھر کیا ہے لاقن اک بیٹھنا لاکو دن کا ضرور بیٹھوں گا لہم ان کے لیے یعنی ان کے, ان کے راہ میں ان کے مدع مقابل بیٹھوں گا کس چیز پر سرا تک مستقیم تیری سیدھی راہ پر تیری سیدھی راہ پر جو چلنے والے ہیں ان کو اس راہ سے ہٹانے کے لیے اس راہ سے پر بیٹھوں گا کہ تاکہ تیری سیدھی راہ سے ہٹاؤں اسی اللہ کے نبی صاحب نے سرات مستقیم بناتے ہوئے سیدھی لائن کھینچی سیدھا خط بنایا اور اس خط کے آس پاس چھوٹی چھوٹی لائنیں بنائی آپ نے کیا فرمایا کہ یہ سیدھی لائن جو ہے سیدھی یہ اپنی لائن جو ہے یہ اللہ کا راستہ ہے یہ سرات مستقیم ہے اور یہ آس پاس چھوٹی لائنیں شیطانوں کے رسے ہیں اور ہر رسے پر شیطان کھڑا ہوتا ہے ہر رستے پر شیطان کھڑا ہوتا ہے کہ جو سیدھی راہ پر چلنے والوں کو اپنی طرف بلاتا ہے تو جو بھی اس شیطان کی بات مان کر ان کے رسے پر چل پڑتا ہے پھر شیطان اس کو جہنم میں لے جا پھینکتا ہے تو شیطان کا وعدہ یہاں پر بھی اغوئی کہ جو تو نے مجھے بہکایا ہے بہکانے مراد یعنی مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور میں سے بہتر تھا یہ تھا وہ تب یعنی کہ اس کا دیکھیے یہاں بھی اس کی بدماشی دیکھیے یہاں بھی اپنے جرم کا اعتراف نہیں یہاں بھی جو کچھ ہوا ہے اس کا اس کو اللہ پر تھوپ رہا ہے یہ اس کا اللہ پر تھوپ رہا ہے کہ تو نے مجھے ایسا کیا ہے اور یہ ہے شیطانیت چاہے وہ ابلیس کی شیطانیت ہو یا ابلیس کے کسی ایجنٹ کی شیطانیت ہو کہ جب آدمی بجائے اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے بجائے اپنے غلطی کا اعتراف کرنے کے بلکہ اس پر اور اکڑے کہ میں نے غلطی کی نہیں اور اگر غلطی ہے تو تمہاری ہے غلطی ہے تو تو نے یہ غلطی مجھ سے کروائی ہے تو نے مجھے بہکایا ہے جبکہ انسان یعنی جو اللہ کے نیک بندے ان کا کیا ہوتا ہے یونس اسلام جب غلطی ہو گئی مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے ان کو گرفتار کر دیا تو کیا فرمایا لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین کہ میں ہی ظالم تھا میں ہی ظالم تھا اپنے اعتراف کا اعتراف اور یہ اعتراف جو ہے انسان کو یعنی ان کہ حق کی طرف لے آتا ہے تو یہاں پر یہ بدبخت کیا ہے فا بھی میں اپنے جرم کا اعتراف نہیں کر رہا وہ بھی اللہ پر تھوپ رہا ہے کہ تو نے مجھے بہکایا ہے لَا تو تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا ان کے خلاف ان کو بہکانے کے لیے ان کو گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو جال اس کے ہتھکنڈے دیکھیے کیا کیا ہے کیا کہتا ہے سم ملا آتی ان میں ان کے آؤں گا کہاں سے من بین کے آگے سے سامنے سے روکوں گا من خلف ان کو پیچھے سے روکوں گا ایمان جما یمین کی ان کے دائیں طرف سے آؤں گا وہ ان شما اور ان کے بائیں طرف سے آؤں گا اور اوپر سے نہیں کہا کیونکہ اوپر سے اللہ کی رحمت آتی ہے اس لیے شیطان کو اوپر سے رستہ نہیں ملتا ہاں شیطان کو رستے ملتے ہیں آس پاس سے اور نیچے سے بھی جس طرح حدیث میں آتا ہے وہ آؤد بعد من کرتی اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو صبح و شام کے اذکار ہیں اس میں ایک دعا کیا ہے <تصفح> اس میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ سے یعنی کہ اپنے دعا کرتے ہوئے کیا ہے اللّہ صلاف و علاف فی دینی و دنیا اہل عمالی اللّہ مستر عوراتی و امن رواطی و من بین ادئی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعظب آظمتی کا انوطال من تحتی تو یہاں پر کہ نیچے سے بھی جو ہے کہ مجھے ان کے اپنے اپنے کیا اس کا نام بہکایا جائے یا مجھے کے میرا نقصان کیا جائے تو یہاں پر شیطان نے کہا کہ میں اس کے ہر طرف سے مقصد جو ہے ہر طرف سے اس کے آؤں گا جیسے بھی میرا داو چل سکا تو اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے نبی کے مثلاً میں کہ ابن شیطان قادل ابن عادم و بطور کے ہی کہ شیطان جو ہے انسان جو بھی رستہ چلتا ہے آگے شیطان بیٹھا ہوتا ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے فقا دل فقا دلوبی اسلام سب سے پہلے تو اس کو اسلام سے روکتا ہے آدمی اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو اس دین سے روکتا ہے فقار الدین ابائک جب آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس شیطان اس کو کیا پڑھاتا ہے کہ تو یہ دین قبول کر کے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا کیا یہ کہا کہ مندی ہے کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے آپ میں کہ فاسا ہو اسلم جب بندہ اس کی نافرمانی کر کے مسلمان ہو جاتا ہے اسلام قبول کر لیتا ہے پھر بھی شیطان نہیں چھوڑتا پھر بیٹھتا ہے مقاطہ لہو بھی طریقے اب اسلام لانے کے بعد بعض اوقات انسان کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے ہجرت کرنا پڑتی ہے تو جب ہجرت کرنے کے لیے نکلتا ہے انسان تو پھر شیطان آتا ہے کیا کہتا ہے اتو حاجر تو صرف دین کی خاطر اپنے مطلب کو اپنے ملک کو ہر چیز کو چھوڑ رہا ہے یہ کہاں کی عقل مندی ان نمام حاجر پھر بندہ مسلمان اس کی نافرمانی کر کے حجرت کر لیتا ہے مسلمان بھی ہو گیا حجرت بھی کر لے سم مک عدر ہو بھی کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے جہاد کا حجرت کے بعد جہاد اللہ کے دین کے غلبے کے لیے قربانیاں تو جب جہاد کے نکلتا ہے تو پھر شیطان آتا ہے کہ تو قتل ہو جائے گا تیرے بچے یتیم ہو جائے گے تیری بیوی جو ہے بیوہ ہو جائے گی ہاں تیرے تیرے مال کے دوسرے وارث بن جائیں گے تو وہاں بھی جب انسان شیطان کی نافرمانی کرتا ہے اور جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ کان حق کرا اللہ خیر الجنہ کہ جب انسان شیطان کے قدم قدم پر مخالفت کر کے اس کی نافرمانیاں کر کے اللہ کے دین کی خاطر دین کو قبول بھی کرتا ہے دین کی خاطر اپنے گھر بار بھی چھوڑتا ہے اور اس کے اپنے اپنے دین کی قربانی دینے کے لیے جہاد بھی کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کرے یعنی چاہے وہ قتل ہو جائے تب بھی چاہے وہ فوت ہو جائے کسی بھی انداز سے اس کی موت کیوں نہ آ جائے اللہ تعالیٰ پر حق ہو جاتا ہے کہ ایسے بندے کو جنت میں داخل کرے کہ جو شیطان کے اس انداز سے اس کے حکموں کی اس کی خواہشات کی نافرمانیاں کر کے اللہ کے حکم پر چلتا ہے تو یہ مقصد یہ مانا ہے کہ شیطان کا اور شیطان کے جال بڑے مختلف ہے شیطان کے جال بڑے مختلف ہیں حدیث میں اللہ کے نبی صلاح تھا جو بیان کیا وہ تو ہے مزید اس سے کہ آپ نے جس طرح بزمایا کہ اسلام اسلام کے روکے گا اس اس کو اپنا ہی دین اس کو بڑا مزین کر کے پیش کرے گا کہ چاہے دنیا کے بدترین دین کیوں نہ ہو لیکن اس کو یہ بتائے گا کہ تیرے دین سے سچا کوئی دین نہیں ہندوازم بدھ مت وغیرہ سارے یہ مت کے مارے ہوئے خبیص تو دیکھیے کس قدر ان کے یعنی کہ بدترین دین ہے لیکن ان کو کیا پڑھایا ہوا یہ کہ تمہارا سب سے آئیڈیل سچا دین یہی ہے پہلے تو اس سے اگر اس دین سے نکل کر اسلام کی طرف آ گیا اب اس کی کوشش ہے کہ اسلام تو قبول کر لے لیکن یہاں پر بھی کسی وتھی گمراہ کن جماعت میں مل جائے تاکہ اسلام لانے کا فائدہ اس کو کو نہ ہو مسلمانوں کے اندر بھی تو ایسی ایسی جماعتیں ہیں جو ہندوؤں سے بدتر ہیں یہاں پر ان کو ایسی کسی جماعت کے ساتھ ملا دیا کہ ٹھیک ہے پہلے تو ہندو رام چندر تھا اب یہاں پر رہے کہ وہ ہی رہے وہی رہ کوئی تبدیلی نہیں آئے تیرے ایسے رستے پر چلا دیا اب یہاں سے کوئی بچ گیا کوئی توحید سنت کے رستے پر آ گیا تو تب بھی کبھی اس کا عمل برباد کر رہے ریا OK سے کسی اور چیز سے اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو اس کے اندر ان کے عمل کے اندر سستی کاہری اس طرح کی چیزیں پیدا کر کے کہ عمل کرنے کو دل نہ چاہے تو یہ سارے شیطان کے رستے ہیں شیطان کے ہتھ ہیں اس لیے اس نے کہا کہ اللہ پھر آؤں گا ان کے آگے سے من, بین من خلفهم، ایمان, ایمان, ایمان ہر طرف سے ان کو گھیروں گا ہر طرف سے ان کو روکنے کی کوشش کروں گا جہاں سے میرا دوت چل سکا جیسے بھی چل سکا بلا تجد و شاکرین اور تم میں سے اکثر ان میں سے اکثر کو جو ہے وہ شکرگزار نہ پاؤ گے شکر گزار اس مراد یعنی اللہ کے دین پر چلنے والے اللہ کے دین کا اعتراف کرنے والے اللہ کے نم تو کا اعتراف کرنے والے نہیں پاؤ گے اکثر جو ہے اور یہی اس نے پورا کر دکھایا جس طرح کے سور صبح میں بالا ابلی سُدنحت اللہ فریق کہ بالا قسد علیہم ابلی سن کے ابلیس نے شیطان ان کے اوپر اپنا جو وعدہ وعدہ تھا پورا کر دکھایا تو چناچے لوگوں نے اسی شیطان کی پیروی کی سوائے تھوڑے اللہ فریق امن چند چند ممنون اما کا نلاحُا علیہ من سلطان حالانکہ شیطان کا ان کے اوپر کوئی غلبہ نہیں ہے اللہ علی نہ بالآخرت امن ومن حافظ کے لے کر ہم نے ڈھیل دے رکھی ہے لوگوں کو بھی شیطانوں کو بھی کہ کس طرح سے ایک دوسرے کو بہکاتے ہیں کیا کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد تو یہ شیطان کا وعدہ جو اپنے پورا کر رہا ہے اور دوسرے یاد میں آگے بلکہ اگلی یاد میں کیا آ ہے کال اخرد منہ اللہ ماتا ہے کہ نکل جائے یہاں سے مدعمن مدحورا مد یعنی مذمت کیا ہوا اور مذمت کے معنی کسی کو یعنی کہ مذمت کے معنی کسی کو جو ہے برا کہنا کسی کو برا کہنا اس کے جو ہے یعنی کہ اس کی برائیاں بیان کرنا اس کے جو ہے یعنی غلط پہلو کا ذکر کرنا <coughs> تو نکل جائے یہاں سے مذمت کیا ہوا مدہورن رندا ہوا ذلیل و خار کہ نکل جائے یہاں سے رندہ ہوا ذلیل و خوار اور مضمت کیا ہوا کہ لانت پڑی کہ اللہ اس کو پر لانت ڈالی فلاعنہو اس کو پر لانت ڈالی اور لانت کیا معنی کہ اللہ کے رحمت سے ددکارہ ہوا لمن تبعک منہم کہ جو بھی ان میں سے ان لوگوں میں سے تیری پیروی کرے گا لعمل ان جہنم منکم اجمعین تو میں ضرور بھروں گا لعمل انہ لام جو شروع میں لگا ہے تاقید کے لیے اور نون آخر میں جو لگا تاکید تیری دو تاکیدوں کے ساتھ اللہ ماتا ہے کہ میں ضرور ضرور ضرور ضرور بھروں گا جہنم کو من کم تم میں سے اجمائن تم سبھی سے تم شیطان ہو یا انسان ہو کہ جو بھی تیرے پیچھے چلنے والے ہوں گے ان سبھی سے میں ضرور جہنم کو بھر کے رکھوں گا رہوں گا کہ جو بھی تیرے تیرے اس رستے پر طریقے طریقے پر, پر چلیں گے تو یہاں پر اور دوسری آیت میں بلکہ شیطان نے وعدہ کیا کہ اس ان انسانوں میں سے ان انسانوں میں سے جو ہے جہنم سے بھر کے رکھوں گا اور صورت نساء میں ہم کیا پڑھے ہیں نصیب مفرودہ کہ تیرے بندوں سے ایک مقرر حق میں لے کر چھوڑوں گا وہ مقرر حق کیا ہے وہ مقرر حق جو بندوں سے اس نے لینا ہے شیطان وہ کیا ہے کہ اللہ تعالی آدم علیہ السلام کو جب قیامت کے دن کہے گا کہ آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کے لوگوں کو نکال تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اپنے آدم صاحب پوچھے گا کتنے لوگ تو اللہ آپ مائیں گے کہ ہزار میں سے نو سو ننانوے ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم کا اس وقت آپ مائیں کے جو بچے ہیں وہ بھی بوڑھے ہو جائیں گے اللہ تعالی کے حکم سن کر تو یہ ہے شیطان کا حصہ اللہ تخنا میں نے نصیب مفرودہ کہ تیرے بندوں سے مقرر شدہ حصہ لے لوں گا مقرر شدہ حصہ تھوڑا تھوڑی بہت زیادہ ہے کہ اتنے لوگوں کو بہکار اور آج ایک آپ کے سامنے ہیں دنیا آج آپ کے سامنے ہیں دلی نظر دوڑا کر کہ شیطان کی پیروکاری پیر کرنے والے شیطان کے پیچھے چلنے والے اس کی اتباع کرنے والے ان کی کیا پرسنٹیج ہے چاہے وہ کافر ہوں اصلی کافر ہوں یا مسلمان کہلانے والے کو مشرک ہوں کو بتتی ہوں بے دین ہوں کو اس طرح کے لوگ ہوں سارے آپ کے سامنے ہیں اس لیے جو پرسنٹیج ہے نو کہ سو ننانوے کی وہ کوئی بڑی نہیں ہے اگر صورتحال حال دیکھیے آپ کے سامنے اگر اس میں یاجوج موجود بھی ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ شیزان کہ جو اپنا کام کر رہا ہے اپنے وعدوں کو مکمل طور پر پورے کر رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پورے ہو رہے ہیں